الحمد عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایک پرتبا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد خشبہ دیا کچھ لوگوں نے عید سے پہلے ہی قربانی کاری کی آپ کھڑے ہوئے آپ نے سال فرمایا کہ جس نے من ضابہ قبل فالات کی فلیت بش جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے اور وہ آدمی کہ جس نے عید کی نماز پڑھنے تک قربانی نہیں کی پل یزبا الس ملتا وہ اب اللہ کا نام لے کر قربانی کرے جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اور جس نے قربانی ابھی تک نہیں کی اس کو بھی حکم دیا پھل یزبا الس ملتا کہ وہ اللہ کا نام لے اور قربانی کرے وہ ہر دو سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قربانی کرنے کا اور یہ بات معلوم ہے کہ جس کام کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین دیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دیں وہ کام فرض اور واجب ہوتا ہے لازمی اور ضروری ہوتا ہے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے سنندار سیدنا ابو رضی جی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں من ساعتن فلم یو فلا منگوجاد جس کے پاس ہے طاقت ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے قریب ہماری عید میں نہ آئے یعنی سبزی کے ساتھ تندھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے قربانی نہیں کرنی وہ نماز ہی نہ پڑے مطلب یہ ہے کہ ضرور کرے بانی کی ان باتوں سے واضح ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ ہی اس کی سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت کسی بھی کام کی کسی بھی عبادت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام اپنے بندوں پر فرض کاٹے اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں ہاں اس کے علاوہ کچھ عبادت کی الگ سے فقیرت بھی نکل ہو جاتی ہے لیکن قربانی کے بارے میں قربانی کی فقیرت کے بارے میں کوئی روایت صحیح نہیں ایک روایت عام طور پر پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماں یہ قربانیاں کیا ہے آپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے پوچھا گیا کہ ہمارے لیے اس کے بدلے کیا ہے تو کہا کہ ان کے قسم پر موجود ہر ہر بار کے بدلے ہمارے لیے دیکھی ہے یہ روایت سخت قسم کی رئی ہے پایا ثبوت پڑھنے کو گھروں میں جو قربانیاں کی جاتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے ادیا اور وہ قربانیاں جو حج میں کی جاتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے حجی جو گھروں میں کی جانے والی قربانی ہے ادیا اس کی کوئی خاص فضیلت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ایک عبوبی فضیلت ہے اور وہ بہت بڑی فضیلت ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاحب افتتاح پر اس قربانی کو فرض اور لازم فرار دیا صاحب افتتاح اسے مراد وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس قوت خریلوں قربانی کا جانور خریدنے کی قوت طاقت ہے وہ بسی بارے بارے اپنے آپ کو بندہ بڑا اچھی جی طرح سے جانتا ہے وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا میرے پاس یہ ہے، ہے قربانی کا جانور خریدنے کی وہ کے پاس کیسے حاضر موجود نہیں ہوتے لیکن طاقت ہوتی ہے اس کے پاس قربانی کرنے وہ وقتی طور پر کسی سے ادھار لے کے بھی اگر قربانی کرنی پڑے تو تو وہ کرے اس کے بعد پیسے آ جانے ہیں اس طرح باقی معاملات اپنے کراتا ہے اپنی اس ارد کے مطابق ایسے بھی قربانی ہے اپنی اس ارد اور طاقت کے مطابق اور جس کے پاس اس عدم نہیں طاقت نہیں اس پر قربانی فرق نہیں اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے عمل کرنے کے بخار